خراب ہو گئی ہے جمہوری بن گئی ہے انسان دی خوراک اور جانور کی خوراک پسونا شروع کر درب ہو گئی ہے یاد رکھ اللہ کرنا شروع کر دے وے انساناں دی خوراک تے جانوراں دی خوراک نو اکے پاسے کرنا شروع کر دے وے او شر خراب ہے اس طریقے دے جڑا پیر جڑا مولوی جڑا حضرت بادشاہ ناظم نائب ناظم ایم این ایم پی اے چیئرمین وائس چیئرمین اسلامی تعلیم انگریزی تعلیم اسلامی تہذیب انگریزی تہذیب اسلامی نظام حکومت انگریزی نظام حکومت اللہ کیتے بیٹھو وے او سمجھ لے اس مولوی اس پیر دے والی بباد بباد خراب ہو گئی توجہ درخت بولنا سبحان اللہ اجرا پچھلے بیٹھے نے در اچھی تو بھی بولو سبحان اللہ اپنے, اپنے شر مبارک چند کی گل کی جی چل چلے گا تیری کوئی قدر نہیں ہے درخت وجوہ بولو سبحان اللہ ادر ویخنا یاد رکھ ایک آسمان والا چند ایک آگ نامدار نے میں سمجھانا مت توجہ میری گل دے پاس توجہ رکھیا جے جانوراں دی مثال دے کے پرندے دی مثال دے کے تے حقیقت دا مسئلہ سمجھاواں گا اجڑا اسمان والا چننے اسمان والا چننے اس دے نال ایک پرندہ جس تنا چکور پکھی ہے چکور جس تنا ہے او پیار کردا ہے محبت کرتا وے او چننے اے جانور اے او اسمان تے ہے اس زمین تے ہے پیار کردا محبت ہے پر جو نہیںلو پیار محبت کیتا کرو پر جو لیا کرو کئی بیچارے محبت کر نے جوڑ نہیں لے لیا دے میں میں محبت نال نال پیار پیار دے. دے. محبت گولہ لا کرس نہیں اگر محبوب ہوتا چلو ایک قدم کدم کے چن قریب تا اپنے چکور تیا جاویا پر بزرگاں لوگاں نے عرب العالمین جو قیناتا نظام بنایاوے محضتے نو میں نو سمجھاون تی خالی رات آتی ہے اے چان چکور علے پاسے اڑنا شروع کر دیتا ہے سفر کر دیتا ہے اڑ دیتا سفر کر داوے تھا کہار تے زمین تے دیکھ پیداوے محبوب نال ملاقاتوں دی نہیں آخنا چلو کی ہویا اج محبوب بے نیازے کل ملاقات ہو جاوے گی بولو سبحان اللہ، اج محبوب چلو، چلو، جاوے گی، اگلا دیہ آ جم پریشان ہو جی تھکاوٹا مک جانیا نے نوان نرو ہو گئے پہ چلو کل نہیں اج ملاقات ہو جائے گی تھک ہار کے زمین ڈگ پہ تھکر خوش ہو ہے اج محبوب پورا مہربان ضرور ملاقات کراے گا وہ جلیا چکوا اج تیرو کی میں لگے کہ محبوب پورا مہربان ہوا کھڑے جبان جد پہلے تہار چڑیا سی پھر بھی ادھورا سی دوسری رات بھی ادھورا سی تیسری رات بھی ادھورا سی،, سی،, سی،, سی اج پورا ہویا ہوا سفر جدو تبارہ چلے گا نال ملاقات ہو محض مثال دیتی گئی حقیقت کا مسئلہ سمجھا چن کا شخص پر جانور پرندہ تو پر اشرف او چن کا شکے چن و چن نہیں آئی کری نہیں پر تو جس تسے ایک قدم تورے پیار نیڑے جانے پر چند جہاں نہیں کریب آئی پر جس نبی پیار محبت کرنا او وہ نال کنہ پیار کر دے اتنے گل سنا نمت بولو سبحان اللہ فی دے کیا بیان شباہدی اسے جہاز چلانا لو جہاز مرن تیار ہو جاؤ ہنتری طوفان اٹھے گا کرباد ہو جا گے سامان کوئی بچا والا نہیں جانور مبارک دینا یار پہلے تینو مبارک ہو پہلیا تینو بھی مبارک ہوئے وہ پہلیا تین مبارک ہوئے نوجوان دے رہے وسانوں تے موت دی فکر لگی کھڑی اے او موت دا ڈر ساڈے دل دماغ چھا گیا وے وسانوں تے چہر نہیں آ رہا قرار نہیں آ موت دی گل سن کے تیرا دماغ ہل گیا وے تا کر کے سانو مبارکاب دیندا اے کہو کہ موت دی جدوں گل لاوے اودو پھر مبارکاب نہیں دیتیاں جاندیاں اودو ترم کیتا جاندے تو سانو مبارکاب دینا اے لگدا اے تیری عقل ماری گئی اے نوجوان کہن لگیا ہے او یارو میرے نال لڑو جدو جہاز چلانے ڈرائیور آخر مرن واسطے تیار ہو جا سمندری طوفان اٹھن لگا ہے میں مدی پاسے منہ کر چڑیا ہے ارج یا رسول اللہ جناب دے غلاماتہ بیڑا وے دوبنا نہیں چاہیتا انہی فریاد کی تیئے وکھائے دریاد کنارے جتے پاپ نبی سرور سرکار تشریف لے کے آگئے فرمو دے نئے ابو بکر چل دی کر غلاماتہ بیڑے دوبنا نہیں چاہیتا ابو بکر صدیق لگاؤٹ کس جنہوں میں چچھال ماریے آ ہاتھ نوہت بائے و جنہوں سائی پہنچ پہن پھر مبارکہ کیا ہونا دے سگی ادھر رت سبحان اللہ ادھر ویکھو میرے والے پسے ویک ادھر اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ چار جنی ماری بھی آئے گی تھانو لبنی نہیں میری لبنی ادھر رت وجو بولو سبحان اللہ پلے پیاری محبوبہ سرحد نے وہ چکوجے کردہ چن جی وہ پہلی رات بھی ادور آت بھی ادھور آپ رکھا وے تو آباد آئیے محمد روئے فرما لیے سجنا درخت بولو سبحان اللہ اور سدے جا رہے آپ کی شان کٹ دیوکھائی کا ملا ل جی میں جی جی گزرتے جان گیا جاگ گیا کالا کی جنوب لگی ہو سد کے لگنا سی چہرے میرے نبی نے سجنا توجہ نال بولو اللہ یاد رکھ شان شان دار دی رکھ پر یاد رکھنا رکھنا ملاس لوگ ہے آپ جب میدان چنگ دے نکل دے دشمن سامنے دے سن علی تیرے سامنے سی علی دی تے جد ش خلاف کام جھپٹ پیا کرو چو چیتا شکار دے اللہ دے اپنی اور اور سوچ نبی پاک چل تقیق بھی آخری ہے حقیقت بھی یہی ہے نبیا نقابلہ کرتے یورپ کے سائنسدان خدا یاد رکھ میں دا بلالا اخنما چلنج ساری دنیا دے کفر کٹھے کرو فرس بھی اکٹھے کرو سائس دان اکٹھے کرو سیاست دان کرو معاشرت العلوم دے پانی اکٹھے کرو ساسی علوم فنون اکٹھے کر لو قسم خدا دی ایک پاسے جڑا میرے میاں شیر ربانی دے دربار تے کتب پلتا ہے اودے پیراں دی جutti اودے پیراں دی مٹی اک پاسے مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکدا نبی پہ نال چاہیے روزانہ ڈگتا ہے سچا پیار جو محبت چار کرے سن سکور آخلا جینا بھی یار درتے آئے مرنا بھی یار دے درد دا آئے دا سرخی لگی ہودری لے لے لگ تے چمک لگی ہونے لٹک ہو بیوٹی کے چار چن لگ جان ڈرامے لوڈے پا دیش وہ سٹ چلاو تہ مالا دل سڑا بندہ جی ری وا سارا رسا پکڑا کلاوا بنا کے مسیحی چھت چڑھ گیا سٹیا آیا مولوی جی دعا قبول ہو گیا دعا قبول ہو گئی ہاں جی دعا قبول ہو گئی بلانا پاس سدنا ہی نہ اگر اگر زبان دشمن زور لاتا جائے پیار محبت تیرا دنیا دا پہلوان بدماش ہوا پٹ سک جیت دنیا کی خاطر جن سونے یار کی خاطر پیر پایا ہو میرے نبی ہاں جا ہر سننا لا <سسفر> ہاں جہاں کجرا کے گانے بھی منافرد ونی لگتا گا لما پا لو لما پا دیا چلا دلایا ہاتھ دے اندر پہاڑا پکڑا دا آخر میں کھا اگر آئی نی ان لت جسم تو جا کرا چلا دیں پکڑے ہوئے ڈرامہ نی پسند حقیقت پیان پکڑنا وا جہارا چکیا ہے ہال آس لت ج ہوئی چسم پورجے پورجے جا یار چڑ سکتے نہیں نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر بہو بولے تو اوچی آواز بولو سبحان لا فرمایا لایا ہتھیار رگ رے رو رو دانتا تار ستی رے <تصال> دینا، دینا، نا، سمجھے نا، سمجھے نا، سمجھے ایک بندہ پیغام محبت میں کرنا کہا ملاقات کر ہوئی نا عورت توجہ عورت آخری تو میرے کے خوشی نو جمیل میری, میری کسی محبت, محبت کر کہ گلی تو محبت قابل محبت میرے سی کھبے کا دعوی سبار گا چٹا کھادیا نے محمد <سؤال> محبت من ہر پاس چنیا کی جی چینی مہنگی ہو گئی چینی چلو نہیں بول سکتے سرچ لا لا گا نہیں لبے سب کدرو لبے گی جنہ دن گریب گاؤں دن جانور ہوگریز تو کے کے در جام شرجر بھی جو بولو سا مجھے فرمائی نہیں درد آپ اچھی بات رکھا سر آ سجدہ تو کی ویکھنا اے پی انگریز دے در تے ابن سونیہ گڈیاں پتیاں ویکھ کے پاگل ہویا بیٹھے قسم خدا دی کر کے انا وا میرے آقا ای نامدار مدینے دے تاجدار تے غلاماں دی شان کی اے ایتھے اک گل سنا نا تو جو رکھیا جے غور نال سب جے میاں شیر دے پانی رضی اللہ تعالی عنہ اپ دے دربار تو فیض پانے لا اوकानेर دی سر زمین دا بے تاج بادشاہ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ سرکار پہ جاندے سن hath de تسبی پکڑی ہوئی اصل بنا لے اور میرا پیر گا میرا پیر تسبیاں آپ کی واقف ہوئے لالی ماری پی لالی اڈ کے بہ گئی نے چلے پہ سوچنا بچے دشمن نو سو کچھ دے چڑیا آئے منٹ لگیا بنیا بنا چڑیا نے گڈیاں بنا چھیاں نے جہاز بنا چاہیے خلاف پہ بولے خلاف بولے چلے ہر شہر بنا سکیا پر چلچر اپنے آپ اپنے اپنے بنا سکیا آپ جانور بنا چڑیا ہر شہ بنا بن سب شہیا چھ ہال کم بنا سکا ہے پر بائی مان اپنے آپ بنا سکو پارک جانور بنیا پر میرا فرید قسم خدا دی دنیا دی کوئی شاید, شاید نہیں بلا سکا پر اپنے آپ نو بنا گیا ہے قسم خدا دی رب دی ربار درشان پا گیا اے ہاتھ بھروتے ہوئے دس ہزار پائی میرے بابے فرید زہریلیا شان جتیاں کپڑے شعور ادا جتیاں شانی رب دبل شان جی میں رب نہیں بن سکیا میری جی روڑے روڑے پی ہوتی ہے بابے فرید جلے میرے علی چمدے فرید چمتا سجنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایت سنا نواں جس دے اندر مقصودِ ملادِ مصطفی بیان کیتا گیا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن دے اندر فرماںدا ہے و ما ارسلنا رسولا الا رسول رسول بھیجے نے نبی آمد کا مقصد کی ہے نمید نمی دی شریف لیا کسی ہو ہو منیا جائے تبھی دنیا جائے اے درویخ, حضرت ابراہیم خلیل دنیا دندر آئے نے, حضرت حا نے بنیا جائے نبی رب سونا شانا رب نے اپنے حبیب نو ایسی کرے چاند ہے چلے گا ذرا بولو سبحان اللہ نبی نبی نبی میں لڑ جا اگلا بندہ جڑا نبی دی آمد دا مقصد پورا نہ کرے حکم تکار نبی آمدیا ہاں کرے گا سو گیا گلیاں بازار میں کچری دان ہے تصویر لبی سجنا میرا پاک لبھی دنیا در پدار سجاو نہیں آیا ایک تر آیا سجا حرت عمر منایادار پر اپنے آپریزان حضرت فروخ نے پدار نہیں سجائے چلیا فرمایا نہیں خرید فروخ کردار پا سج شریشاون سونا نبی راضی ہو جائے سجنازدر سجنازدر بولو سبحان اللہ اے بے قسم خضادی دی کر و. دا دا دا دا پر اپنے نبی ٹالتا دا اپنے نبی دی ہو کے محتاج ہو کے کہ نماز پہلا بھی آخر نماز تو بعد بھی تو پہلا بھی تو بعد بھی میں کہا یارو دسو جا میں سنا جس آخنے یار رسول اللہ مان دے پیغام لیا لیا, لیا رسول اللہ مدینے میں سجنا نہ تیرے گھر اندر پیغام نبی دا پیغام نبی دا ہو پاسے جنڈا لگیا کھڑا اندر کی قدری خوشی واسطے محبت کا دعوی نبی سجنا اللہ درخوا میں نبی عجیب اپنے آپ کا نقشہ بنا پٹا وہ چاپا پر اپنے تن نو نبی کا نقشہ چبنا نبی تری مسی بھی پھیرا پا گے۔ سامنے اور مسیح تالا گلا نے عجیب بادشاہ مسیحت تالا لوا چڑیا دروازہ نہیں سامنے کسی کو رحمت اللہ تالا لے سرکار اٹھے نے اپنے مزید دروازے دروازہ مسیح کا دروازہ جیبال دروازہ نہیں کھولیا ہوئی کھولیا ہوا بھی نے سلام کر میرے کو بڑی اچھی اندر اندر بنیا بادشاہ سلامت نے باد جی تو گل سنی لے ہر گئے تالا لے فرما وزیرا سن لے میں مسیت بنوائی سی نہ رکھی میں سوچا ہوش ہوئے میری مسیت بھی رب لالمی پسند نہ ہو میں مدینے والے پاس رو یا رسول اللہ جنی میری مسجد میرے نبی تشریف لے کے آئے مسجد میں سجنا بولو سبحا مجھ نے خدا خدا رسو نام نو کے نالیاں اخبار کسم اور کسم چڑی لکھی جا رہی ہے تھلے ویکیا تندگی تصویر بڑی ہوئی نے ننگے فوٹو بنے ہوئے اور چھوٹیاں گلا لکھی ہوئی نے دی نور والے بولو سبحان اللہ میرا نبی نبی آپ خود لے دے کچہری پیغام ہوئے جناک دردرفا ہو چڑ دیا ہر کے رب دکھ تکلیف دور نہ کرے میرا پیر نہ منیا من سادہ پیر با فریاد پہ کر دا درد فرمایا سنسوریا پی ر دن دھر کے اوہ میرا میرا اوہ ویچی کپرا جی دے de ke ho ملا منہ میا رب سونے دے قرآن قرآن دلے قدر ہے بال پینس قرآن دیس پاس علم دین دکھا پوری برادری پورا محلہ بیٹھے تاریخی کد دی پی آس قوم کی گل پی آ ستوا سمان سے چنگا پلا س لگڑا پتھر مند انگریز نو د جب قرآن دی بے قدری کی رب دارگا چلتا لب سکی رام تا نہیں لگتا جنہ دے دل قسم کر گا جیان تو مولا میدان اپنی اکبر جوان شہید ہو گیا امام زین میرے نانا من جانی دن کی گل آئے بیمار خراب کر بدلا شادی کرنی چڈی آئی لگا جی دو ٹرک رکھے ٹی وی میں میں ہو کوئی مسلمان رہی زندگی کہ تو نہیں میںریل نہیںسلمان او بولو سبحان سبحان ایک سو دیو میرے جد شادی دی ہر نعمت اور ہر دولت حالات گئے میں اپنی قسم کی اپنی ہر نعمت سجنا درجہ بول سال دی مسلمان پہ دیکھا دکان خانے جیڈے نہیں بجا کا کردار دس حاصل کرنے کے لیے لندن لکھا ایمانا ایمان زبور میرے پاس مقابلہ لما سراٹ پہ واپس آدھے سنما سن فرما سن اپنے نوکر نوکر کا نام محمد فرما سن گلام محمد لے کے آ جا پتا لگا پینٹ شرٹ پاٹر کتیا پلے شلوار کمیز رب دے دبیا بابیاں پھر پیسے جگہ خیر جگر کا جگر نہ رکھنے پہ لگے سفر سمجھ نہیں لگی نہیں بولو سرحال ادھر کا فلاقے تزریل کرنا یہ اگر در میرے نبی دا لباس نہ ہو اگر اس ماں چوتری لباس علاوہ اساونا نو یمیدی بھگاوا جنہ دی دے اندر وہ کافر دے چاند توب کروے نبی دا ہر اک طریقہ کائنات سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائیے ذرا دعاؤں پھل سبحان اللہ بند کرد رکھ دروازہ بند کر دے دور لگتا برفی کتنے پہ بالو شاہوٹ پہ کافر <ای> ایک تھا راجا رانی راجا بیٹھا بھین بجائے رانی بیٹھے گانا گائے اللہ توتا راہی سلطان و خان دی تعلیم ہوئے نا شیرے بندے نکاح نکلوے رے شام فنال رکھ عم جوڑ سب سب پڑھا جے پترا بکری حرام دیارا شربت پیوا جی میں جی کتا سارا کتے کھلوتا تاوے تے نہیں لگن دیندہ کسانوں دومیے میں سارا کتے کھلو جاوے تے نہ لگن دیندہ جیب ہاتھ ماریا پیسے آئی نہیں سن وہ سگرٹر اللہ فرمان میں مثال دیا نہیں فرمانجا گڑا شکاری نہیں آئے گا لستاؤ دشمنا جا شکاری آئے دے دے دے نو نو قسم خدا کرنا جی آنا آنا آنا آنا آنا دے دشمن دے شکاری جو سلطان سراب اپنی فوج نوشال ہو کے اپنے جنے ہاتھ او میدان کے اندر لاشا نہ اپنے لڑائی ہو جائے نہ بالا تیرا بال رکھ کے کتی چنڈ مارنے شرم نہیں آدمی شلیکا پہ ہے بغیرت بن گیا تاڈا انہاں نال <سؤال> شریکا پہ چلدا ہے تو انہاں دے بالا نال کھید تے پتہ لگیا جڑا ماں پیو دشمن نال کھیدے اوتھے بے غیرت ہوندا ہے تے جڑا مذہب دین اسلام قران عزت خدا رسول ولکل عارف شاہ دے دشمن نال کھیدنا لوے شاید فریدی باں بو اوتے ورگا وی کلا کائنات نہیں ہو سکدا تے دلیاں لگے دورا دیکھنے جو نے کوئی ماں پیوا ہوں چھڑ دے یا گلا بریک چارے ہو پے نا فاجو تھوڑا جہ آکر جا چو بھی اگریز تیری فوج پولیس اگلوتا ہے اگریز اڈر آرڈر آ جائے سفنا خراب ہو جاتی ہے ملک جسل مریض ہے سینے پائی ایک گولی سابت ظالم بادم دنیا نہیں آیا ماروجا منگا کے مسلمان نقطہ اندرے وجہ اللہ کے عالم عالم خالق تندار بادشاہ ہوتے جڑا عمر اور اپنی قوم کی حفاظت کرنے والے سبحان اللہ الف انار بے بقی فت کاف دا جوڑ رھنیا ہے کہ نہیں رھنیا اون رچدا وی نہ لاواں ذرا توجہ بولو سبحان اللہ تاکہ پتہ لگ جائے نا کیا تعلیم کجھ دیے پھر دساں گا کہ اعلی تعلیم اسکولاری نے کجھ تے پیار کیتے نے تے رب دے قرآن دی تعلیم نے کجھ تے پیار کیتے کیتے سمجھاواں ذرا توجہ بولو سبحان اللہ کچہری گوارا کرنا <subsidiary> جس میں گیڑھی نہیں بند لا کے میں پہلے اوترا نکھترا سا جدو دے بچے وکیل جمے نہ میں پر سر سم خود ادارتی اندر بیٹھے نظر آؤ گے سجنا ذرا ادھر اپنے کوئی مظلوم فریاد فریاد میں ہو خدمت کرن سی اور بڑی مائی اور جدو سجیر کھیچیے تو نگزیب اور میرے گھر داپو آئے میری عزت نو چکیا لٹن واسطے جنگل <سؤال> لے گئے تھوڑی دیر بعد عزت لٹی جائے گی جد لیا کیا, کیا متعلقہ میری اور مستفانو مستفانو دلوقت مستفانو دلوقت جدو سنیا ہے. چیخ نکلی کلچا لگنے لے کے سلوار کھیلی ہے گھوڑا دڑا شروع, کی شروع, کی شروع کی او بی, بی مقدمہ بی دائر کری اگر, اگر محمد, محمد پاسے پیسے گا <تصال> محمد اور اگر رخ پھیر لے اور کرے پاسے جاواں گا بادشاہ سرگردان حیران 60 پٹ گھوڑا دور دا پیو اکا وچوں تھرو جاری رہے وسجنا اے نا پی پروفیسر تے افسر دفتر دے لے کے ستاوے نا نا اے جے بی دی تعلیم نال تیار ہو گئے وارث زیب عالمگیر ور کے وفادار تے رب دے قرآن دی تعلیم نال تیار ہو گئے مار دیا گیب آخری ہاتھ لاؤ مار کے لا پکڑنا جن دیر, دیر تک میں سہاں اپنے آپ رو ہاتھ رکھ کر نہیں دیا میری فطرت میری فطرت نہیں ہاں عزت نو دھرتی متی ہالدار جو جو جو میں ممکن, ممکن نہیں, ممکن نہیں ممکن کہ خیر میں سرسو تو چورن بولو اللہ ہر سناٹا چوٹ کے بعد تلوار چلائی سارے بچی نے جسے مجھ سے ہاتھوں نے گھوڑے بٹھا جسم زخمی, زخمی ہے, زخمی زخمی ہے زخمی بازو, بازو زخمی بکواس کرایہ پر مسلمان کمیٹی آ گیا نے پٹی کرن کی زمین گوئی دے, دے, دے, دے گی ما ہر گریب نے چی پر امت دیان کافر بیٹیزار تیار ہوتے عزتر بولو بولو Pvan, ah. schや, schや. پتا لگے ربان اور سیدہ فاطمہ ایک بار بسر کرسم خدا دیکھ پورن اگر جگ لگے جی بڑا کرنا پر سالے جانا سوج میرے سی ہوگا ہو بولی سمجھ آر پیار نسل تیار ہوئی ہے کے لما پائی خروتے ہو اوہ لاہور دی انجینئر یونیورسٹی ہے تو منڈیاں نو کیتا پروفیسر نے فیل انہاں کتنوں پھر آ لینے کی کیتا انہاں نے جڑا پروفیسر سی اوندی ٹینکی دے وچ انہاں نے اتنا سارا فالسوا پاؤڈر چبا جیدو سویر نامن واسطے ملے نا ٹوٹی چھڑی او بھی کو نہ مونا تے بھی کو نہیں مونی پاکستان قرآن فرمان نہیں ہوں سنگوان خوتے ہوئے گولکندی جس وقت علاقے کے آ دھیان تقریر چ بندہ اٹھتا ہوں جن جی چکنی ہوئی جیز پشا بیا توجہ بولو نہ ادھر میں تاریخ حضرت رضی اللہ تعالی لگا چھاتی چکی جائے کد چک چکے جاؤنی لالا لالا بوب پی ہو فیصد خزانہ ایک مرلہ فتح کرن جوگے نہیں ہوندے تے صدکے جاواں مسلماناں ناں مجاہداں متو لنگڑا پورا ملک فتح کیتی بیٹھے راج کیئے پھر پتہ چلیا جڑے ڈھوی دی کمائی کھان والے ہوندے نے نا او لڑن جوگے نہیں ہوندے بچنا بھرتیوں تو پنو اگوں پچھو ٹاچا مروایا ہوندے نا او کافر دی اکھ چکھ پا کے نہیں کھڑوندے کافر دی اکھ چکھ پا کے مرتے میدان وچ دردے وہ جڑا سلطان صلاح الدین یوبی وانگو کردا پے کرو توجہ نہیں فرمائی نذر بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو ادھے دے کپڑے پوا کے جویں ٹی وی دے اندر پائے ہندے ਕਿੰਨੇ ਚ ਪਾਇੰਦ ਨੇ بیٹیا جفی پا لے منہ منہ رکھے ایمانو اگلے گھر والی گولی مارن گی مار بولو تھی چکرے بولو سب جد مسلمان رستے کڑیاں نے عورتیں ادے کپڑے پائے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مسلمان سچنے شروع کر دیں حضرت عبیدہ ابن جرਹਾ سیپا سالار سی, سی قسم خدا کی کر کے نا خیرت مند حضور اپ نے پچھاwech کرا مجھا دو انا اکھا دلال تو حسن مصطفی آج غیر نے گھر سونے وال گل کی اپنے سرائے گل غالب نہیں آ سکتے اور بے پر کر دردان دل لو نہ رکھ فوجا کھا کے واپس اتے دے جے غیرت مہر علی وانگو ہوے پھر اصل دی لوڑ دی پی پی تصدیق ایک من کا فوجا پرباد توجھے نے فرمایا بولیا سناوے تے رت وجھوں رلنا پھر آئے نہیں بس گئی پڑھ کے करके ऊंचाक बिना वत जमद नहीं बाहू तवना हमन कर करके ادھر آلہ تعلیم سمجھنا چاہے عورتوں بے حجاب آلہ تعلیم عورتوں بے حجاب بے غیرت بنا چوک